حرم شریف کی دعا حرم شریف کی ایک دعا ایک لاکھ دعاؤں کے برابر ہے آپ جو وقت بازار میں جا کر اپنی اولاد کے لیے تحفے خریدیں گے یہی وقت آپ حرم میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کر دیں تحفے سامان ہر جگہ مل جاتے ہیں مگر حرم شریف کی دعا تو ہر جگہ نہیں ملتی مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو قرآن مجید نصیب ہو آپ یہاں رہتے ہوئے ایک لاکھ بار اگر یہ دعا کریں تو قبولیت کی کتنی امید ہو جائے گی مگر ایک لاکھ بار دعا کرنے میں کئی دن لگ جائیں گے لیکن حرم شریف میں آپ نے یہ دعا ایک بار کر دی تو یقیناً ایک لاکھ بار ہو گئی اس لیے حرم شریف کے سفر میں اپنے وقت کی بہت زیادہ حفاظت کریں اور دعائیں بھی خوب مانگیں